اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنی گنا کی معافی مانگ بے شک تو خطاواروں میں ہے